الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت الطينة قال أرأيتك هذا الذي كظمت علي لئن نخرتني إلى يوم القيامة لأحتن كن ذريته إلا قليلا شادك الله العظيم رب شرح لي سدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين وإذ قلنا للملائكة اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اس لی آدم سجدہ کرو آدم کو سج تو سجدہ کیا انہوں نے اللہ ابلیس سوائے ابلیس قالا آسجد لمن خلق شقین اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا پرانے حکیم میں رب العزت نے بار بار شیطان کو ہمارا دشمن کہا ہے دشمنی کی ابتدا کو بار بار کوٹ کیا ہے کھلا دشمن کا کسی اس کے بارے میں شک کوئی نہیں جس طرح یہ کتاب مبین ہے اسی طرح وہ عدو مبین اسی طرح یہ کتاب مبین ہے وہ مدل مبین ہے واضح طور پر گمراہ کرنے والا ایسا ممکن نہیں کہ دو چار دفعہ تمہیں دھوکہ دے اور باقی ہدایت دے وہ ہمیشہ جب بھی تمہیں کوئی مشورہ دے گا برا مشورہ دے گا اصل بات ایک کہاوت ہے کہ جس قوم نے ترقی کرنی ہوتی ہے اس قوم کے لیے ایک دشمن بہت ضروری ہے اور جن قوموں کا کوئی دشمن ہوتا نہیں ان کو ترقی کے لیے ایک دشمن کریٹ کرنا پڑتا ہے مصنوعی طور پر تیار کرنا پڑتا ہے اس کے نتیجے میں انسان مستعد ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر مسابقت اور ریس لگانے کیفیت کی اور وہ اس کی فطرت محلے میں کسی ایک کا پکا مکان بن گیا تو اب انہوں نے ٹھان لی جناب میں اس وقت آؤں گا جب میرے پاس اپنا مکان بنانے کے پیسے ہوں جب کچے مکان ہوتے تھے بستیوں میں سب کے کچے ہوتے تھے سارے گزارا کر رہے ہوتے تھے لیکن اب ایک کا پکا بنا تو لائن لگ گئی گاؤں کے گاؤں پکے بن گئے لہذا بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارا ایک دشمن ہے تم دشمن دار ہو اور ہمارے قبائل کے علاقے میں اگر کسی آدمی کی تعریف کرنی ہو پٹھانوں کے علاقے میں علاقہ غیر تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دشمن دار ہے نہیں یہ اتنا اہم بندہ ہے کہ اس کے دشمن ہے دشمن اسی کا کوئی ہوتا ہے جو اہمیت رکھتا ہے لہذا اگر کسی کی مختصر لفظوں میں تعریف کرنی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ دشمن دار ہے اس کے بڑے دشمن ہے اس کا مطلب ہے کوئی اہم ہستی ہے کوئی بہت بڑا سردار ہوگا کوئی بہت بڑا پیسے والا ہوگا کچھ لوگوں کی زمینوں پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہوگا کچھ لوگوں کا مال زبردستی دبایا ہوا ہوگا دشمن دار کہا کہ صاحب آپ ایک بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور آپ کا ایک دشمن ہے اور ہاتھ دو کر آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے آپ اپنے آپ کو غیر اہم مت سمجھیں ایک دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا اور جب پتہ چل جاتا کسی کو کہ یہاں اس علاقے میں میرا کوئی دشمن ہے تو وہ ہر جھاڑی سے ڈرتا ہے اس کے پیچھے نہ بیٹھا ہوا اسی طرح بندہ مومن بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھتا اس چیز کے پیچھے شیطان نہ ہو اس کے پیچھے شیطان نہ ہو اس کے پیچھے شیتان نہ ہو تک جب قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا فرمایا فائزہ رات القرآن شیطالا تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردوم سے یعنی یہاں بھی وہ تمہیں بھٹکا سکتا تو یہ تو ہوگی اس کی دشمنی کی بات اس نے واضح طور پر کہا میں نہیں کرتا لم اکن لے اص جدا لے بشہ رو مین فلسال آئی ناٹ گوئنگ ٹو گو ڈاؤن لم اکن میں کبھی سجدہ نہیں کروں اسے پیدا کیا مجھے کہتا سجدہ کروں پوچھا تو میں کونگالتا ہو گیا ہے کنتا من عالین کہنے لگا خیر میں اس سے بہتر یہ مقام جو آپ نے اس کو دیا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے نیابت اور خلافت کا حقدار میں تھا ایکسپیرئنس میرا زیادہ تھا میٹر آف کریشن میرا بہتر تھا خلقتانی من نار و خلقتا ہوں من طین ہی واضح دشمن پسا جادو باقی تمام نے سرے تسلیم خم کر دیا کہ سب ہم ان کی سنیارٹی کو تسلیم کرتے ہیں ہم ان کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں اللہ ابلیس سوا ابلیس وہ کبھی بھی آپ بڑے نمازی ہو جائیں بڑے حاجی ہو جائیں بڑے فلاں ہو جائیں لیکن کبھی بھی وہ آپ سے متاثر نہیں ہوگا کبھی آپ کے روب میں نہیں آئے گا رب کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے قسم کھائی ہے فاوے اس جاتے کا ہو مجھ لہٰذا آپ سمجھیں کہ ہم سے وہ متاثر ہو جا کر میں بڑی تحجت پڑھوں گا اور بڑے شراک پڑھوں گا شیطان دور ہو کے گزرے گا مجھ سے اتنا زیادہ تیرے پیچھے پڑے گا اس لیے کہ جس کی جیب بھاری ہوتی ہے جیب کترا اسی کے پیچھے چلتا جس کے دل میں ایمان ہوگا شیطان وہیں پہ وسپ سے ڈالے اور جس کھیتی میں دانا ڈالا جاتا ہے انہیں اسی کو آ کے چکتے جہاں ایمان کا دانہ ہوگا وہیں وہ بار بار لپکے گا کال آ رہی تک کرم تلیہ کہلگا صاحب یہ جو آپ نے جس کو میرے اوپر فضیلت کرامت احزاز دیا ہے کسی سے بنا نا کرامت کرم کا علیہ ولقد کرم نہ بنی آدم قرامت جسے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اعزاز دینا کسی کو آپ دیکھ لیں جن صاحب کو آپ نے میرے اوپر ایک فضیلت دی اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک بولت دے دے لائی نکھرتا لا لائے اومل لا لاشتا نہیں کر نظر ری میں اس کی اولاد کو جڑ سے اخاڑ پھینکوں احتناب ہوتا ہے کسی درخت کا اس کی جڑوں سمیت ایسا نہیں کہ درخت آپ نے اوپر سے کاٹ دیا بعد میں پھر وہ نکل آئے گا احتناب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جڑ بھی ساتھی نکال لی جائے. لا نکلنا ضروری ہے میں اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا اب جڑ سے اکھاڑ پھینکنا یہ ہے کہ انسان کا مقام ہے خلافت اگر خلافت کے مقام سے انسان کو وہ ہٹا دے تو نیچے وہ بلڈنگیں بنائے پھر موٹر ویز بنائے پھر بڑی بڑی فیکٹریاں لگائے سارا کچھ کرتا پہ لیکن وہ جڑ سے اکھڑا ہوا درخت اپنی جگہ پہ نہیں رہا آج میاں صاحب اپنی جگہ پہ نہیں ہے لیکن ہے نا جگہ بدلی زمین آسمان بدل گئے ان کے صرف جگہ بدلی پیسہ اتنا ہی ہے پاس رائے کی وہ سٹیٹ بھی ابھی ان کے پاس صرف جگہ بدلی ہو گئی وہ سٹیٹس نہیں رہا تیرے پاس خلافت نہ ہو باقی ساری دنیا تیرے پاس ہو تیرے پاس کچھ بھی نہیں انگلش ٹرانسلیشن میں لاشتا نے کرنا ضروری آتا ہوں آئی سیز ہز سیڈ میں اس کی اولاد کو اس کے بیجوں کو نسل کو اپنی جیب میں ڈالوں گا قبضہ کرنا اولاد اس کی ہوگی بات میری مانے تو اولاد کس کی ہوئی اس کی بات مانے اصل مسئلہ یہ اسی کو اللہ نے آگے چل کے فرمایا وہ شارک ہوم فلم ام اولاد جا ان کی مال ان کی اولاد اور ان کے مال میں شریک ہو جائے پارٹنر بن لا نکل نہ ضروری یا تو خلیلا چند ایک کو چھوڑ کر میں اس کی اولاد کو اپنی دسترس میں لے لوں گا اپنے قبضے میں کر لوں گا اپنی بات منواؤں گا اپنی تابے داری کرواؤں تو, تو کہتا نا آدم کی تابے داری کر بو ڈاؤن ٹو آدم میں اس کی اولاد کو اپنے آگے جھکاؤں گا یعنی اتنا کمزور اور بنا دیا تو نے اپنا خلیفہ بنانا تھا تو میرے سے کوئی طاقتور ہوتا تب بنانا تھا اب دیکھیں دشمن کا چیلنج دیکھیے اس کے پاس جو غیر معمولی قوتیں انسان کو بس ڈالنے کی دور سے اس کی کنسنٹریشن کو توڑنے کی جس طرح سے آپ دیکھتے جب موبائل آتا ہے تو آپ کے گھر میں ریڈیو بج رہا ہو یا ٹیپ چل رہی ہو یا دوسرا فون آپ یوز کر رہے ہو تو کیر کیر کیر کیر کیر اس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کی کنسنٹریشن کو توڑنے کے لیے وہ مائکرو ویوز کو استعمال کرتا ہے نماز میں آپ دیکھتے ہیں جو خیال نہیں بھی آنا ہوتا وہ بھی آتا اور نماز میں ہی پتہ چلتا کہ بڑی ایمرجنسی اور بس ابھی یہ نماز ختم کر کے میں نے فلاں کام کرنا ہے بہت ضروری ہے جب آپ سلام پھیرتے تو وہ کام غائب بھی ہو جاتے اب وہ غیر رحم ہو گئے نماز میں یوں پتہ چلتا تھا آسمان گر جائے گا آپ نے یہ نہیں کی برب تبدیل کرنا ہے آپ نے بس ساری نماز برب کے پیچھے پھر جاؤں گا فلاں جگہ سے لاؤں گا پھر فلاں اتنے وارڈ کا لاؤں گا پھر سارا آپ اسی کے پیچھے دوڑتے رہے جو ہی سلام پھیرا ختم ہو گیا وہاں جیسے کوئی کارٹون فلم چل رہی تھی تو یہ کیا ہے وہ صاحب مداخلت کرتے اور اپنے خیالات درمیان میں اپنے میسج بھیجتے رہتے جیسے آپ فون ملائیں لائیں نائن تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی لگا ہوا اور وہ آپ سن رہے ہیں مزے سے جب تک آپ کا نہیں ملتا تب تک آپ اس کا سن رہے ہو زیادہ تر یہ ڈسٹرب انہی کو کرتا ہے جن کی لائن ملتی نہیں درمیان میں وہ اپنی ڈالتا رہتا مل جاتی ہے تو پھر وہ ڈسٹرب نہیں کرتا لیکن چونکہ ہم لائن ملاتے ہی نہیں ہوتے ہی نہیں ہیں وہاں تو جب تک نہیں ملتی تب تک درمیان میں اس کی آواز آتی رہتی ہے جب مل جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی طرح تیر نکل جاتا پتہ کوئی نہیں چلتا لا احتنك النذريته الا قليلا بہت زبردست چیلنج فرمایا ڈرتا نہیں ہوں میں اللہ نے چیلنج قبول کیا قال اذهب فمن تابعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء مفوراء تم جاؤ اگر اللہ کا تھا میں تمہیں مولت نہیں دیتا پتا چلتا کہ صاحب خود بھی اعتماد نہیں ہے جب کوئی کپڑا لے دکان سے اور کہے گے کہ جی میں اس کو ذرا گیلا کر کے چیک کر لوں بلکہ اس کا کلر تو نہیں جاتا ہے اور وہ کہے کہ نانا بالکل نہیں تو پتا چلتا سرکار کچا کپڑا ہے کچا رنگ ہے اتر جائے گا نہ آدمی مشکوک ہو جاتا اور اگر وہ کہے کہ وہ, وہ کڑا پڑا ہوا ہے آپ آدھا گھنٹہ اس کو بھگو لیں دیکھ لیں رنگ نہیں چھوڑتا آدمی مطمئن ہو جائے اگر اللہ کہتا نہیں نہیں نہیں میں تمہیں مولت نہیں دیتا بالکل تو اس کا مطلب ہوتا کہ خود بھی اعتماد نہیں ہے اللہ کو اعتماد تھا فرمایا جا ان عبادی لہٰ سلطان میرے بندوں پر تجھے قابو نہیں چلے گا وہ قابو کیا اس پہ بھی ہم ان اللہ بات کرتے فرمایا تجا ان میں سے جو پیروی کرے گا تو جہنم تیری بھی اور ان کی بھی پوری پوری سزا موجود اس کا بھی میرے پاس علاج موجود ہے اپنی آواز سے تو ان میں سے جس کو بھی کر سکتا ہے خسلا کے لے جا. مِنْ بِسَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ وَرَاجْلِكَ اور اپنے پیادے اور اپنے سوار چڑھا کے لے آ شارکھ والے والا اولاد اور تو شریک ہو جا یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے وہ جسے پاور پٹارنی دی ہے میں تجھے یہ بھی اجازت دے رہا ہوں میں تجھے اس کی بھی طاقت دے رہا ہوں میں تمہیں یہ بھی دے رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ دیتا وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ شارخ ہم والا اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا اب دیکھیں یہ کتنی ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور یہ قرآن کا اسلوب ہے وہ بندے کے چور کو اندر سے پکڑتا ہے پھر معاشرے میں سے اس کے سامنے ایک آئینہ لا کے رکھتے کبھی پچھلی قوموں میں سے کبھی اسے معاشرے کے کسی آدمی میں سے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے مکے کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی بچاری کا کوئی پرابلم تھا دماغ کا کوئی کرو ڈھیلا تھا وہ صبح سے لے کر شام تک سوت کاٹتی رہتی اور اثر کے بعد اسی کٹے ہوئے سوت کو پھر توڑنا شروع کر دیتی خراب کرنا شروع تو اللہ نے کیا مثال دی ولا کوزلہ اس بڑیا کی طرح مت ہو جاؤ جس کا دماغ خراب ہے صبح سے شام تک مشقت کرتی ہے شام کو پھر اس کو کاٹ کتے ہوئے کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح تم لوگ محنتیں کر کر کے روزے رکھ رکھ کے حج کر کر کے عمرے کر کر کے نمازیں پڑھ پڑھ کے کسی کی غیبت کرتے ہو سارے کا سارا پھاڑ کے رکھ دماغ حرامت کرو اس کی حفاظت کرو و اللہ جن اعلیٰ صاحب یو حافظ حفاظت کرو کی یہ, یہ تمہارا کیپیٹل ہے سرمایہ ہے یہ کرنسی ہے پاکستان سے آتے جو سو دو سو بچتے اسے بھی بٹوے کے اندر کی سائیڈ میں کر کے رکھ دیتے ہو تم سال بعد پاکستان جاؤں گا تو استعمال کرنا ٹیکسی والے کو دینا ایئرپورٹ پہ وہ کلو وغیرہ ہوگا اس کو دینا یہ ٹوٹے ہوئے کام آئیں گے تو یہ کرنسی ہے جسے تم یوں سمجھ رہے ہو کہ اس کی کوئی بکت نہیں تمہارے کام آئے گی سمیٹ کے رکھو سنبھال کے رکھو اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں دی اور اس مثال کی شکل میں اللہ تعالیٰ آئینہ دکھاتا ہے ہر بندے کو اور جس کو وہ بیماری ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ میری بات ہو رہی شارخون فلا مال اور یہ بہت برا شریک ہے محنت آپ کی بارہ گھنٹے کام کر رہے آپ اولاد سے دور ماں باپ سے دور محنت کر رہے کما رہا ہے بزنس کر رہا ہے تو پیسہ اپنا لگا رہے لیکن جب کمائی ہوگی تو شیطان صاحب آگے چلیں جی پھر فلاں ہوٹل میں لے گئے اب وہ خرچہ اس کی شو دید پہ ہو رہا ہے گویا کہ وہ پارٹنر تھا اس جب آپ نے خرچ اس کی مرضی سے کیا اپنا پیسہ تو پیسے میں شریک ہو گیا کہ نہیں ہوگا شراب پینے میں جوا کھیلنے میں فلمیں دیکھنے میں فلاں جگہ لگانے میں آپ دیکھیں جب آدمی کوئی آپ کو مشورہ دے کہ یار ایسا کرے آپ کی یہ دروازہ جو ہے مکان کا ادھر نہ رکھے ادھر رکھنا اور یہ کھڑکی یہاں نہ رکھے سر تو آپ کہیں کیا بات سرکار یہ پیسہ میں لگا رہا ہوں درد آپ کو رہا ہے یعنی کسی انسان کا مشورہ آپ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ پیسہ آپ کا ہے تو پھر شیطان کا آپ تو اس کا مطلب پیسہ شیطان کا ہے اگر وہ پیسہ آپ کا ہے تو آپ اپنی مرضی سے کیوں نہیں خرچ کرتے اور وہ آپ کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کیوں نہیں اس لیے کہ آپ کسی کے سامنے جواب دہ ہیں آپ کسی کے نائے گئے آپ آل انعال نہیں ہیں آپ خود مختار نہیں ہیں آپ بندے ہیں غلام ہیں اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے تو اگر آپ اس کی مرضی سے خرچتے جہاں وہ کہتا ہے وہاں پیسہ لگا دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے مال میں شریک وہ شارک خمفل اموالے وال اولاد اور اولاد میں بھی شریک بیٹا آپ کا ہے محنت کر کر کے آپ نے پڑھایا ہے پالا ہے آپ نے بڑی مشقت کر لیکن وہ بیٹا اس سے مرضی آپ شیطان کی پوری کروا رہے ہیں وہ بیٹا جو تیار کر رہے ہیں آپ وہ شیطان کی مرضی کا تیار کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی مرضی کا تیار نہیں ہو رہا تو شیطان پارٹنر ہو گیا اولاد میں کہ نہیں جب بات اس کی مانے گا تو پھر اس کا حصہ ہے کہ نہیں کیوں مانی ہے اس کی بات دوا شارکھلم والے والا اولادا آپ کی اولاد ہے اس کو اپنی اولاد رکھیے اور اسے اللہ کے حکم کے مطابق تیار کیجیے اللہ کے رستے پر لے کر چلیے اس لیے کہ اللہ مالک ہے اور آپ اس کے نائب ہیں قانون پر عمل درامد کروانا آپ کا کام ہے قانون بنانا اس کا کام ہے واسرائے قانون نہیں بنایا کرتا تھا قانون ملکہ کا ہی ہوتا تھا وہ چلواتا تھا وہ شارخ ہوں فی والا اور ان سے وعدے کر تمہیں اجازت یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان پہ وہ وار کرتا واید وما وا یا شرح طرورہ اور شیطان ان سے سوائے جھوٹ کے اور کوئی وعدہ نہیں کرتا وعدے اور تمنا یہ شیطان کا جال ہے جس سے وہ مچھلیاں پکڑتا ہے یا اے دو ہم و یوم وا یا اللہ وہ تمن ناؤ اور وعدوں کا ایک جال بنتا ہے تو یہاں لگا دے پھر اتنے ہو جائیں گے پھر فکس ڈپازٹ کرا دے پھر تیری اولاد تیرے پیچھے موج کرے گی تو مر بھی جائے گا تو ان کو اتنا وہاں سے آتا رہے گا سال کے بعد دو دو سال کے بعد چار گنا ہو جائے گا اور پھر تیری اولاد پیچھے ایسے کرے گی تمہیں دعائیں دے گی ایک وعدہ ہے اور پتہ نہیں کہ اولاد کیا کرے گی وہ بغیر محنت کا پیسہ جب باہر نکلے گا تو اولاد اسے جگا کھیلے گی شراب خانوں میں اس کو لے جائے گی وہ پیسہ خراب کر دے گا اس لیے کہ جس نے کمایا ہوتا ہے جتنا درد اس کو ہوتا ہے اتنا دوسرے کو نہیں یہی آ رہتا ہے نا یہاں سے آپ بھیج دس ہزار بھیج دیا پاکستان والوں نے دس ہزار مہینے کا خرچہ کر دیا آپ نے بیس ہزار بھیج دیا انہوں نے بیس ہزار خرچ کر دیا وہ یہ سمجھتے ہیں درختوں کے ساتھ لگتے ہیں وہاں. آپ کو پتا کس طرح کماتے ہیں اور یہی حال ہوتا ہے جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو وہ خرچے کا ٹوٹی تو اتنی کھلی ہوئی ہے نا دس اور بیس ہزار والی اور وہاں کمائی ہوتی ہے تین ہزار چار ہزار بہت زیادہ تلوار مارے ہیں آپ لہٰذا آدمی چھ مہینے کے بعد دوستوں کو لکھنا شروع کر دیتا ہے ویزا پہ جو وزٹ کا بندوبست کر دو اور کچھ نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ اخراجات بہت زیادہ بڑھائے ہم لوگ تو ودوں کا جال بنتا ہے وہ پھر یہ بھی ہو جائے گا پھر یہ ہو جائے گا تو جب تو یہاں سے باسٹھ سال کا ریٹائرڈ ہو کے جائے گا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھائے گا تیری ٹور ہوگی اور برادری والے سارے تیرے پاس آیا کریں گے فیصلے کروانے کے لیے مقدموں کے بس تو چودھری بنا ہوا ہوگا ماسک اور چودھری صاحب کا یہاں سے جنازہ جاتا ہے بکسے میں بند ہوگا یہ بات وہ نہیں بتاتا یہ بات انشورنس والے بھی نہیں بتاتے اندر کی بات باتیں بہت ایسا آپ کے سامنے وہ بنے گے پورے کا پورا نقشہ کیا آپ سمجھنے بس میری اور اب سات نسلیں جو ہے وہ اب امیر ہو جائیں گی ان انشورنس والوں کے کہنے سے یا دو وائی امنی وعدے کرتا ہے تمنا پیدا کرتا ہے دیتا ہے پھر یہ کر لو پھر یہ کر لو پھر یہ کر لو تیرے گھر میں یہ بھی ہونا چاہیے دروازہ ایسا ہونا چاہیے کھڑکی ایسی ہونی چاہیے ٹی وی ایسا ہونا چاہیے ٹی وی ٹرالی ہونی چاہیے بیڈ ایسا ہونا چاہیے پوری لسٹ آپ کے ہاتھ میں دے دیتے یہ اس کی تمنا صاحب اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں پیسے میں کیا مسئلہ ہے پیسے تیرا ایک سائن چلے گا کنٹریکٹ میں اتنی کک بیک مل جائے گی تو پیسے کا کیا مسئلہ ہے پہلے تمنا پیدا کرتا ہے بیوی بی کے ذریعے پیدا کرے اماں کے ذریعے پیدا کرے اولاد کے ذریعے پیدا کرے سامنے خود نہیں آتا اسی تیرے اپنے کو سامنے کھڑا کر دیتے تاکہ تو یہ نہ سمجھے کہ دشمن کی یہ چال ہے تو یہ سمجھے کہ یہ میری بیوی کا مطالبہ اور یہ میری بڑی ہمدرد ہے لائف پارٹنر ہے اور یہ میرا بیٹا فرمایا منہ منا زواج مولاد کم ادو اللہ کم ایمان والو تمہارا دشمن کے پیچھے چھپا ہوا ہے تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد کے پیچھے فائدہ روم ہو چیک کیا کرو ان مطالبات تمہیں کہاں لے جاتے ہیں لہٰذا وہ ان کو سامنے کرتے ہے لسٹ ان کے ذریعے آتی ہے اب آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں پیسہ کہاں سے ارینج کرو آخر ایک دم سے آدمی بیمان تو نہیں ہو جاتا نیند اڑتی ہے پھر جناب وہ پریشان ہوا ہوا ہے کیا کروں اور وہ بار بار سامنے یہ تیرے سامنے ایک رستہ ہے تو یہ کر لے تو یہ کر لے دیکھ فلاں بھی تو اس طرح کرتا ہے نماز بھی پڑتا ہے ساتھ دیکھ یہ بھی کام کرتا ہے وہ بھی مثالیں لالا کے دیتا ہے فلان حاجی صاحب کو دیکھ لو سب سے بڑے اسمگلر ہے حاجی صاحب بھی ہیں بھی بنا دیا انہوں نے اور فلاں بھی اور فلاں بھی تک انسان لڑے گر جاتا ہے تو سب سے پہلے تمنا پیدا کرتا ہے مومن اپنے اسباب کو پہلے دیکھتا ہے کہ یہ تمنا ان اسباب سے پوری ہو جائے گی جتنی چادر ہوتی ہے وہ اتنے پاؤں پھیلاتا یہ پہلے تمنا پیدا کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے یہاں سے چوری کرو وہاں سے چوری کرو وہاں سے جو ہے وہ ٹیکس بچاؤ وہاں سے رشوت لو فلاں جگہ سود پہ جا رہے ہیں وہاں پہ دے دو یہ ہے اس کا جال ہے فرمایا وَلَا وَلَا آمُرَنَّهُمْ. پہلے ان میں پہلے تمنایں پیدا کروں گا پھر میں انہیں حکم دوں گا اور یہ میری بات مانیں تو تمنا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمنا شیطان کا تیر ہے اس کا جال ہے جس میں وہ پساتا ہے اس کے بعد وہ حکم دیتا جاتا ہے تم کرتے چلے جاتے ہیں وہ تمہیں بتاتا ہے کہ یہ ایگزٹ ہے یہ ایگزٹ ہے, یہ ہے یہاں سے نکل سکتے اور وہ اصل میں پھنسا رہا ہوتا تم اس کے پیچھے دوڑتے ہو کہ جناب یہ بینک سے بیس ہزار لے لوں گا تو واپس کے بعد میرا راستہ کھول جائے گا جی بڑا ہولا ہو جاؤں گا جی پھر ساری زندگی تیری دوڑ نکلتی رہے لگی رہتی ہے اور تن بول بلائیوں سے نکل نہیں سکتا شیطان ایک سے دوسری گہری دل دل میں تمہیں پھنساتا ہے بتاتا یہی ہے کہ یہ مخرج وہ مخرج کی طرف لے کر نہیں جاتا مخرج کی طرف کون لے کے ہے اللہ وہ بتاتا ہے یہ طریقہ ہے نکلنے کا وما یا اے دو مشان اللہ اور شیطان نہیں وعدے کرتا ان سے مگر جھوٹ ادا فرمایاسو ان واد اللہ حاخن ایمان والو سچے وعدے صرف اللہ کے وہ جو کہتا ہے وہ تمہیں کر کے دکھائے وہ دے گا یا و یا ہو یادین امن ہو وعد اللہ اکن یا ایو اناس ہو وعد اللہ اکن فلا کمل آیا الدنیا دنیا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ بلبلا ہے کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ بوڑا باقی رہے جوان مر جائے باپ موجود ہے بیٹا مر گیا ہے کو ضروری نہیں کہ پہلے باپ مرے گا اس کے بعد پھر تو نے مرنا ہے کوئی ساتھ بیمار تھے تو ان کی عیادت کو دوسرے دن تیسرے دن کو یاروں کا کہ کیسا مریض ہو کم آپ کے مریض کا کیا حال ہے خالو ماتا سلیم ہونا انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ جو ٹھیک ہے وہ مر گیا مریض ٹھیک تھا ہے مریض ابھی پڑا ہوا ہے وہ جو کل سلیم تھا ٹھیک ٹھاک تھا کوئی بیماری نہیں تھی وہ مر گیا ضروری نہیں تمہیں بیماری بھی لگ فلا گرن کم آیا تو دنیا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے کسی وقت بھی تمہارا بلاوا آ سکتا ہے لسٹ نہیں نکلتی کسی کا سال کبھی ہوا ہے ہوئے اور وہ سوچے کہ فلاں آدمی کے بائیس سال گئے یہاں پہ میرے بھی لگیں گے سال بعد نام آ جاتے جاؤ باپ چھٹی کرو ولا یا غرن کمب اور اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال اور جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان ہماری حسرت بڑھانے کے لئے یہ بات کہے گا وقال الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ان اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ اللہ تم سے سچے وعدے کرتا ہے وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے تم جو جتنے وعدے کیے تم کے کی خلاف کی بغاڑ لو میرا جو بغاڑ نہ ماکان علی من سلطان ان تمہارے اوپر میرا زور کوئی نہیں اگر میرا زور ہوتا تو میں زمین پر ایک بھی چلنے والا مسلمان نہ چھوڑتا زور نہیں نہ وہ بدی زبردستی کروا سکتا ہے نہ وہ نیکی سے روک سکتا ہے وہ تو کنسلٹنٹ ہے استشاریون بتاتا ہے یار یہ آج نیا ہوٹل کھلا ہے ذرا دیکھ تو لو کیا ہوتا ہے وہاں ٹائم پاس کر لو وہاں پہ سلطان ان ان یہ سلطان کیا ہے سلطان تم میرے بندوں سے زبردستی نہیں کروا سکے میں ان کی حفاظت کروں گا ہمارے آگے پیچھے فرشتے ہیں لاہو میں آ کے بعد تم بہن اگر وہ نہ ہو تو شیطان ہمیں نماز کے پاس بھی نہ آنے دے سیڑھیوں پہ کھڑا دے کسی کی ٹانگ توڑ دے کسی کو گردن میں دے زبردستی نہیں کر سکتا روکتا ہے رستے میں بتاتا ہے تو نماز پھر پاڑ لینا یار ابھی یہ آخری اوور ہے دیکھ لو تم پھر پتا نہیں کیا ہونا ہے مشورے دیتا ہے وماکانلی علیہم ان سلطان دعوت کو میں نے تمہیں دعوت دی تھی سجیسٹ کیا تھا کہ صاحب اگر ایسا کر لو تو کیا خیال ہے فسٹ تجب تم, تم نے میرے مشورے کو قبول کر دی تھینک یو ویری مچ تشریف لیتے لیے میرے ساتھ اللہ سے کہے گا اگر اجازت ہو تو میں خود اٹھا کے ڈال لوں انہیں جاننا میں کبھی پشتایا نہیں ہے نا قیامت کو توبہ کرے گا یہ ہے کہ کافر روئیں گے آگ میں اللہ پھر نارے اور وہ جو آگ میں ہیں وہ رو رہے ہوں گے کال الخانہ تے جہنم مجرور ابا کو مل خف انا لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ شیطان بھی قیامت کو پچھتائے گا پھر توبہ کرے گا پھر پاؤں پکڑے گا پھر سجدے کرے گا معاف کرنا وہ کمنٹڈ ہے تیری دشمنی میں سوچ سمجھ کے اس نے جہنم کو اختیار کیا آپ اندازہ کر لیں کہ کس دشمن سے آپ کا پالا پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو ایزی لے رہے ہیں جو قیامت کو بھی توبہ نہیں کرے گا پچھتائے گا نہیں غلطی کا اعتراف نہیں کرے گا یہی کہے گا دیکھا کتنے لے کے جا رہا ہوں اجازت ہو تو اپنے ہاتھوں ڈالوں مت کرو مجھے گالیاں کیوں دیتے وہ لوم ملامت اپنے آپ کو کرو مشورہ تو نے قبول کیا تھا زبردستی میں کوئی نہیں کر سکتا تھا سائن تو تیرے اب کہتے ہیں نا فلاں نے مشورہ دیا فلاں نے مشورہ دیا فلاں نے مشورہ دیا فلاں النی ولومان فکم آج اپنے آپ کو ملامت کو زبردستی نہیں کر سکتا شیطان نے کہا میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت دینے میں زبردستی نہیں کر سکتا اگر تیرے بس میں ہدایت دینا ہوتا تو اس زمین پر ایک کافر کو بھی تُو چلتا نہ چھوڑتا سب کو مسلمان کر لیتا اور اگر میرا بس ان لوگوں پہ چلتا میں زبردستی گمراہ کر سکتا تو میں کسی ایک کو بھی لا لاہ کہنے والے کو زمین پر نہ چھوڑتا سب کو کافر بنا دیتا بس نہ میرا چلتا ہے نہ تیرا چلتا ہے تو بھی دعوت دیتا ہے میں بھی دعوت دیتا ہوں کاسٹنگ ووٹ تو ان کا ہے نا فیصلہ تو ان کے یہ کس کی مانتے ہیں ان سے پوچھ لو لہرہ فرمایا ان کا لاتحیم تو نبی آپ جسے پیار کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت آپ کا چوائس نہیں ہے اللہ فیصلہ کرم بل محتدین اسے معلوم ہے کس کو ہدایت دینی اور کس کے اندر ہدایت کی طلب ہے انبادی لہ سلح علم سلطان میرے بندوں پر تیرا کابن نہیں چلے گا تیرا زور نہیں چلے گا اس سے اللہ نے بچا لیا دوسری یہ بات اس میں ترجمے میں لکھتے ہیں کہ میرے خاص بندوں پر تو شیطان تو کہہ رہا ہے کہ میرا عام بندوں پر بھی کوئی زور نہیں تھا اس نے یہی کہا نا ماں کان علیم من سلطان ان علام تو کم کن سے کہہ رہا جہنم والوں سے کہہ رہا نا فلاں جب تم لی تم نے میری دعوت کو قبول کیا وہ اہل جہنم سے کہہ رہا جنتوں سے نہیں کہا تو جو جہنم میں گئے اس کا مطلب ہے وہ عام ہے نا تو عام کو بھی کہہ رہا ہوا ماں کان علی علیہ کم ان سلطان تیرے اوپر میرا زور کوئی نہیں خاص بندوں کی بات نہیں عام بندوں کی بات فرمایا میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے بڑی محنت کی شیطان نے اور جناب علی پانچ سال دس سال کرواتا رہا گنا اور بندہ جناب گیا حج کرنے میدان رفات میں کھڑا ہو کے اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈال دی پر وہ دگار غلطی ہوگی ایک لمحے میں واپس آ گیا کے لیے کہ نہیں کا یا نا دس امو اس طرح ہے جس طرح اس کی ماں نے جس دن جنا تھا صاف سلیٹ لے کر تو واپس آ گیا کہ نہیں آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یوم عرفہ سے زیادہ شیطان کو زلیل کسی دن نہیں دیکھ مٹی اٹھاٹا کے اپنے سر میں ڈال کتنی محنتیں کی کتنے جگراتے کاٹے ہیں اور ان کو گنا کروائے اور سارے ڈھیر لگا کے جا رہے ہیں صاف ستھرے ہو کے جا رہے ہیں تو تیرا بس نہیں بچے کو اغوا کیا پنڈی سے جناب وہ لاہور اسٹیشن سے بھاگ کے آ اس کا مطلب ہے بچے پہ داؤ نہیں نا چلا اگوا کرنے والے واپس آ شیطان لے کے گیا بندے کو پانچ سال دس سال بیس سال بندہ پلٹ کے آ مرنے سے پہلے مار نام یوگر جان نکلنے سے پہلے واپس آ ہو تو کہتا ہے نا ڈولیاں بارہ دال بھی کچھ نہیں گیا جلیبی گر جائے تو مٹی لا جاتی ہے نا بیر کو کچھ نہیں لگتا گر بھی جائے تو اٹھا لیتا آدمی دوبارہ اس کا مطلب یہ ہے اگر جان نکلنے سے پہلے پلٹ آئے ہو تو اس کا مطلب ہے تو نے شیطان کو شکست دے دیا آخری راؤنڈ میں آپ نے کھیل دیکھا ہوگا یہ بچوں کے ساتھ جو بچوں کے اسپورٹس ہوتی ہیں اسکولوں میں اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ بھر کے بالٹی ایک بڑے ٹب سے یا ایک تالاب سے تو ایک ایسے رستے سے لا کر آپ ادھر ادھر سے نہیں جا سکتے رستہ وہی اسی سے جانا ہے آپ اس کی چڑھنا بھی اس کا ڈھلوان ہے اترنا بھی اس کا ڈھلوان ہے تھوڑا سا راستہ اوپر سیدھا ہے اور چڑھائی بھی اس کی ڈھلوان ہے پھسلن ہے اترنا بھی اس کا پسلن ہے بچے کو اسٹوڈینٹ کو وہ بالٹی بھر کے دو تین پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں دیکھنا ہوتا ہے کس کے ڈرم میں زیادہ پانی وہ بھر کے لاتا ہے اور یہاں رستے سے چڑھتا تو بڑی مشکل سے اوپر چڑھتا ہے تو رستے میں تین انہوں نے بڑے بڑے غبارے والے کھڑے کیے ہوتے سٹوڈنٹ جو ہر چڑھنے والے کو دھکے مار وہ غبارہ ایسے کر کے مارتے ہیں نا بال سا بڑا سا وہ بال اس کو لگتا ہے یا تو بالٹی گر جاتی ہے یا وہ پھسل کے اس رستے سے نیچے گر جائے تو پھول ہو گیا اب اس کو واپس جانا ہوگا دوبارہ وہ بالٹی بھرنی ہوگی تین جگہ پہ اسے ہرڈر ہوتی ہے اگر وہ یہ مار برداشت کر لے اس کی اس بڑے بال کی ایک بھی دوسری بھی تیسری بھی نہ رستے سے ہٹے نہ پانی گرنے دے اور جا کے اپنے ڈرم میں ڈال دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہو ٹھیک ہے جی یہی وہ پھسلن رستہ ہے سراتے مستقیم کھڑا ہے وہ بال لے کر ہر ایک یا بالٹی گرانے کے لیے یا اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے ٹھیک ہے جی اسی کو کہا امیر خسرو نے کہ بڑی ہی کٹن ہے ڈگر پن گھٹ کی کیسے بھر لاؤں میں جھٹ پٹ مٹکی میں بھر کے چلتا ہوں شیطان پھر گروا دیتے میں نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہوں پھر بیڑا گرگ کر دیتے ساری زندگی بھرنے میں اور گرنے میں مایا لم جگار کر تری جہاں نکلو تو بالٹی بھری ہوئی ہو تو, تو پاس ہو یا اسی کو میاں محمد صاحب نے فرمایا کہ اکھیوں آنا یعنی اسٹوڈنٹ کی آنکھوں پہ کپڑا بھی باندھا ہوا ہے تاکہ پتا بھی نہ چلے کہ کہاں سے بال آ کے لگتی خدشہ ہو کہ بال بھی کہیں پہ ہے اور وہ پاؤں جما جما کے رکھے اکھیوں آنا تے تلکن رستہ کیوں رہے سنبھالاپ یعنی نیچے رستہ بھی پسلن ہے آنکھوں سے بھی اندر آدمی اکھیوں انا تے تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالاپ تکے دیون والے بوتے تو ہتھ پکڑن والا اس پہ کچھ لوگ دھکے بھی دینے والے بیوی بھی دیتی ہے اما بھی دیتی ہے اولاد بھی دیتی ہے سوسائٹی بھی دیتی ہے انوائرمنٹ بھی دیتی ہے ماحول بھی اریٹیٹ یہ سارے کیا ہیں یہ رستے میں کھڑے دھکے دے کے تمہیں اس رستے سے ہٹانے کے لیے بچتا وہی ہے جس کا ہاتھ وہ پکڑے بس وہ پکڑے تب ہے میاں صاحب کہتے ہیں کہ نہ نا اشنائی نال ملاہم پلے نہیں مزوری آپ نے کشتی سے دوسری طرف جانا ہے جہاز پانی کا جہاز ہے تو یا تو آپ کے پاس کرایہ ہونا چاہیے جیسے آئے برا تھا کسی زمانے میں آپ دس پیسے دیتے تھے پھر چار آنے ہوئے آج کل پتہ نہیں آٹھ آنے ہیں تو آپ وہ دیں اور وہ پار چلے جائیں ڈرا دبئی چلے جائیں بر دبئی سے تو نہ تو کرایہ پایا تھا نہ ہی یاری یا اس کے ساتھ یا تو یاری ہو کشتی والا کو آتے ہی کہ کاری صاحب آئیے تجریم رکھیے اور پار لے جا آٹھ آنے آپ دیں بھی تو نہ قبول کرے دو رستے ہیں وہ کہتے ہیں نا اشنائی نال ملا فرشتوں کے ساتھ میرے کوئی سلام ہوا بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی ایسے بیٹھ دور سے کہے گا ادھر سے اس کا جنت میں چلے جاؤ پلے نہیں مزوری عمل کے پاس کوئی نہیں آخرت کی تو کیپٹل یہی ہے نا سرمایہ کون لگاوے پار بندے نو جانا کم ضروری جانا بھی ضروری ایسا بھی نہیں کہ آدمی کہ اسلام علیکم میں جاتے ہی نہیں ہر ایک نے جانا کہ نہیں جانا ٹرگے نبی محمد ورگے منتقل جانا بھی ضرور ہے جانا بھی اسی رستے سے اہسا کو بھی واپس آ کے اسی رستے سے جانا ہوگا رستہ اور بھی کوئی نہیں نا شنا نال تے پلے نہیں مزوری کون لگاوے پار بندے نو جانا کم ضروری اب جن کے پاس ہے اگر وہ پکڑ لے اپنا بندہ قرار دے لے تو پھر اگر وہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے میں اگلے شعر میں اس کو کیفیت واضح کر دوں کہ جن کے پاس تو عمل ہیں وہ تو گزر رہے ہیں. لیکن میں کیسے جاؤں پار چڑا جے رحمت تیری ہاتھ پھڑاوے دے مین تیری رحمت کہہ دے میرا بندہ ہے عدل ادل نہیں رحمت اب دشمن اتنا طاقتور ہے ایکسٹرا آرڈینری طاقتیں ہوں. کنسنٹریٹ کرتا ہے بس بسے ڈالتا ہے فرمایا میری قرآن بھی پڑھو تو میری پناہ میں آ اتنا فریبی ہے عالم کو علم سے مار دیتا ہے جہل کو جہالت سے ڈبو دیتا ہے ایکسپیرئنس بہت ہر قسم کے آدمی سے پالا پڑتا ہے نسل بہت ہے اب اس کے لیے ضروری کیا تھا جیسے جب نفری بہت زیادہ غیر قانونی ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر تین مہینے کا وقت ملتا ہے دو مہینے کا ایک مہینہ کا جی آؤٹ پاس بن رہے ہیں. ہوتا ہے آپ سے کوئی نہیں پوچھتا آپ کا پاسپورٹ جب کوئی نہیں آپ کا نام گل محمد آپ اپنا نام زر محمد لکھا دے کون پوچھنے والا لوگ اسی طرح نہیں گے چیک بھی یہی پڑے رہ گے سارا کو یہیں جی پڑے دنیا چلے گی یہ ایک سیزن ہوتا ہے لیگلائز کرنے کے لیے آپ جہاں سے نکلے اسی طریقے سے پروردگار نے کہا کہ کچھ بھی کیا ہوا ہے تو بس توبہ کر لے سارا شیتان کے مقابلے میں بندے کے پاس جو ہتھیار ہے جو سرپرائز ویپن ہے وہ عبادت نہیں ہے وہ توبہ ہے عبادت سے بھی وہ اغوا کر لیتا ہے من یورائ فکہ دش رکھا من یورائی فقہ دش رکھا من تصدا کا یورا فکا دش جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے ریاکاری کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا یہاں عبادت میں وہ لات مار سکتا ہے توبہ میں نہیں مار سکتا لہذا آدم علیہ اسلام کو پہلا تجربہ یہی کروایا گیا امتحان کے طور پر منع کیا گیا کہ یہ چیز نہیں کھا حرام دو قسم کے ایک وہ ہے جو خبائش خبیص چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں اور وہ دائمی حرام ہے علیہ السلام سے دائمی حرام خباش خنزیر انہی میں سے سود انہی میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو امتحان کے لیے فار دا ٹائم بینگ حرام کی جاتی ہیں اور امتحان ختم ہونے کے بعد چاہیے ان کو کہتے محرمات البتلا آزمانے کے لیے کسی چیز کو جیسے حج پہ جاتے پابندیاں لگ جاتی یا نہیں لگتے یہ ہے ابتلا روزے میں کھانا نہیں کھانا بھائی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا خبیص ہے پانی نہیں پینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی خبیز چیز یہ محرمات تو میں آزمانے کے لیے کہہ دیا کہ صبح سے شام تک نہیں کھانا بھائی اور جب شام آ گئی تو وہی چیز جائز ہو گئی تو محرمات دو قسم کے یو حرم عالف خبیز چیزیں جن کے اندر نقصان ہے انسانیت کا روحانی طور پر جسمانی طور پر یہ دائم میں حرام رہی ابتلا کے طور پر کچھ چیزیں ہیں جو پروزگار نے ایک امت میں حرام کی دوسری میں حلال کر دی دوسری میں حلال کی اگلی میں حرام کر دی یہ ابتلاف اس طریقے سے توبہ کا دروازہ کھولا گیا ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جب آدمی وضو کرتا ہے آنکھ کے گناہ دھل جاتے ہیں کلی کرتا ہے زبان کے گناہ دھل جاتے ہیں اسی طریقے سے پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گنا اس کے دھل جاتے ہیں پھر ایک رمضان دوسرے رمضان تک ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ایک حج دوسرے حج تک یہ کفارہ تم مادن ان کے درمیان جو آدمی نے گنا کیے اسی طریقے سے پروردگار نے یہ آؤٹ پاس کا رستہ کھولا ہوا ہے پلٹا کہیں سے بھی ہاتھ چھوٹتا ہے شیطان سے پلٹ اور مزے کی بات یہ کہ جو جتنے زیادہ گناہ کر کے واپس آتا ہے تانا نہیں دیتا پروردگار جی نو سو چوہا کھا کے بلی ہج کو چلی جوانی ساری اس کے ساتھ گزار دی جب بوڑھے ہوئے تو میرے پاس آ مسجد میں اور کوئی کام نہیں ہے جب کچھ نہیں ہو سکتا کانا نہیں دیتا بلکہ جو گناگار پلٹ کے آتا ہے بڑے تجب کے الفاظ ہیں کہ ذاق صحیح آتا سمت اس نے برائی کو چکھا پھر توبہ کر کے آ گیا جو پیتا ہی نہیں ہے سگریٹ وہ تو پیتا ہی نہیں جس کو بیس ہو کے پیتے اور اس نے چھوڑ دیا پتا چلا کہ اس کی عید اور اس کی اور اس, کا, اس, کا, اس کی خودی اور ارادی اس کے, اس کے مضبوط تبھی تو چھوڑ دیا اتنے سالوں سے دینا کر رہا پلٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا ڈر اتنا طاقت ہے اس کے اندر تو اس نے بوسٹر کا کام کیا اور بندہ باہر نکلا چھلانگ لگا کے اس کی یہ توبہ یہ ہے کہ جتنے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس نے جب ان سے جان چھڑا کے آتا تو پر پر فرماتا ہے زاقص آتا سمت آب دیکھو اس نے چکھا ہے برائی پھر پلٹ کے آ گیا فولہ کا اللہ سیات حسنات اللہ ان کے وہ سارے گناہ نیکیوں کے خانے میں رکھوا دے یہ, یہ چک کے آیا پھر تو پا کر گئے سارے نیکیوں میں تبدیل تانا نہیں کوئی زیادہ معاوضہ بھی نہیں تو توبہ وہ ہے جس سے مفر نہیں مسلم کی وہ حدیث جس میں کہا گیا کہ صاحب اگر آپ لوگوں سے گناہ نہ ہوتے آپ لوگ گناہ نہ کرتے اور پھر توبہ نہ کرتے پر ردگار معاف نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں میں لے جاتا اور ایسی مخلوق پیدا کرتا جن سے گناہ ہوتے پھر وہ توبہ کرتے اللہ ان کو معاف کرتا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب گناہ کیا کرو تم اگر تم نے گناہ نہ کیے تو اللہ تمہیں لے جائے گا اس کا مطلب یہ کہ تو کرو گناہ تو تم سے ہو ہی نہیں زور کس پر ہے چونکہ تم سے گنا ہوتے ہیں لہذا کوئی نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں اور اس کی وہ جو شفتے ہیں آفب غفور غفار رحیم رحمان وہ کیا ہے تیرے اوپر استعمال نہیں ہوں گی تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی نئی مخلوق پیدا کر کے پھر اس پہ استعمال کرے گا ان سفات نے بھی تو کام آنا ہے لادا فرمایا کام اللہ غفور الرحیم اللہ تیرے گنا کرنے سے پہلے غفور اس کی صفات دائمی ہے نا ہم تو آج پیدا ہوئے ہیں پانچ سات سال بعد صاحب ہو جائیں گے فرمایا کان غفارن قبل مغفور اللہ جس کو بخش رہا ہے اس سے پہلے وہ غفار تھا اور کان رحیم قبل المرحوم مرحوم ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں تھا وہ رحیم کی دائمی ہے جیسے آپ دیکھتے کہ دکان جب آپ ڈالتے ہیں تو اس کے اندر وہ لوگ آتے ہیں فائر بریگیڈ والے اور پھر وہ سجیسٹ کرتے ہیں جی یہ ایکسٹنگشن لگا دیں آپ یہ گیس کا اور آگ بجھانے والا آلہ لگا دیں تو وہ پوچھے جی کیوں ہو کہ جی اس لیے کہ یہ آگ کے لیے اس کا مطلب ہے سرکار یہ دفاع والے اس لیے لگا رہے ہیں فائر بریگیڈ والے کہ میں آگ ہوں نہیں بھائی یہ اس لیے ہے کہ آگ لگے تو اس سے کام لو تو اس لیے کہ گنا ہو تو اس سے بجا لو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود تیلی لگا لو پنکچر والی دکان ہے نا سڑک کے کنارے پاکستان میں دو دو پہ ہوتی جی اس لیے کہ ٹائر پنکچر ہو تو یہاں ٹھیک ہے آپ بندہ لے کے ٹائر پنکچر کرنا شروع کر دیں ہو جائے اس کا مطلب ایک ایوریج ہے کہ ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے پولیس کیوں ہے کہ جرم نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جرم کرو ہم نے کیوں تھانے بنائے ہو پاکستان والی پولیس تو یہی کہتی کہ کرو ورنہ ہماری نوکری چلی جائے گی کیس نہ ہو تو عدالتوں والے جج کیا کریں گے وکیل کیا بھوکے نہیں مریں گے وہ تو دعا کرتے ہیں اگر کرائم ختم ہو جائیں تو وہ تو ان کو جو بےچارے کوٹھی وغیرہ پہ جب سنگے مرمر لگاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس ایک تین سو دو کی مار ہے ایک مرڈر ہو گیا تو باہر والی لگ جائے گا سنگے مرمر بھی انہوں نے گنا ہوتا ہے کہ برامدہ اتنے تین سو دو جیسے آپ یہاں سال گنتے نا میرے یہ دبئی کے اتنے سال ہیں انہوں نے کیس گنے ہوئے ہوتے ہیں پہ دو تین سو دو لگ جائیں گے یہ سائٹ میں تین سو دو یا تو ایک سو سات ایک سو کا بھی آج تو ہو جائے گا باتھ روم والا کام تو انہوں نے اس طرح رکھا پولیس اس لیے کہ نہ ہو اس لیے نہیں ہے کہ کرائمز کرو توبہ اس لیے ہے کہ تم سے ہو جائیں تو اس کا علاج ہو ہاسپٹل کس لیے جب کوئی مریض ہو اب مریض ہوتا ہے بندہ کہ نہیں ہو. یہ فزیکل تقاضا ہے نا ہاسپٹل اس لیے ہے کہ آدمی مریض ہو تو اس کا علاج کیا جائے اس لیے نہیں کہ خود اب تم چوہے مار دوائی کھا کے چلے جاؤ اسپتال اس عدیز کا مطلب یہ مت سمجھے کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ توبہ اس لیے ہے کہ تم گنا کرو نہیں تو اس لیے کہ تم سے گنا سرزد ہوتے ہیں لہذا فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے دو سال کے گنا معاف کر دیتا ہوں اس میں جو عجیب بات ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو ایک تو سنع ماضیا ہو گیا پچھلا سال جو گزرا ہے اور ایک سال آنے والا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار آپ تم کو وہ سفید کلین چٹ مل گئی ہے یا بلینک چیک مل رہا ہے جتنے گنا لکھ سکتے ہو لکھو اللہ نے پہلے کہا کہ میں نے سائن کر کے, تمہیں دے دیا کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ پرورگار تم اگر احتساب سے روزہ رکھتے ہو ایمان کے ساتھ روزہ رکھتے ہو تو انشاءاللہ اگلے سال تمہیں گنا اس سے بچائے گا پچھلے معاف کر دے گا اگلے بچائے گا اس کا مطلب یہ ہوا تو توبہ شیطان کے لیے یوں سمجھ کہ یہ بارہ بور کی گولی ہے جس سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں اور کوشش کرتا ہے کہ بندہ توبہ کی طرف پلٹ کے نہ جائے وہ ہمیشہ کہتا توبہ کرنے کے لیے بڑی لمبی عمر پڑی ہوئی ابھی ابھی تیر کیا تیرے سال والے تو ڈنگر چلا رہے ہیں تو کیا توبہ کرنے ابھی تیری بڑی طویل عمر پڑی تیرا دادا 120 سو سال کا مرا تیرے ابا 90 سال کو مر کچھ نہ بھی ہوا تو ابھی سات سال تو تیرے گئے نہیں گئے توبہ کیوں تو کوشش کرتا ہے کہ بندہ توبہ نہ اور پروردگار بار بار آؤ پلٹ کے آؤ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی گنا ہوا دیکھیے ان اللہ یز فروئیں کبھی دوں نہ شرک تو وہ معاف نہیں کرے گا اگر توبہ نہیں کی توبہ کرنے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے یہ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ارجا آیت انفل قرآن مومن کے لیے سب سے آپ آیت قرآن میں یہ ہے کہ قیامت کے دن پر وردے ایک شرک تو معاف نہیں کرے گا اگر یہ دنیا کی بات ہو رہی ہوتی تو توبہ کرنے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے قتل بھی معاف ہو جاتا ہے جناح بھی معاف ہو ہے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ مشرک تھے نا عمر فاروق رضی اللہ الدالت مشرک تھے تو جیتے جی توبہ کرنے سے شرک معاف ہو جاتا ہے یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی مرنے کے بعد انشرا کا دیکھ شرک تو وہ معاف نہیں کرتی فرماد اس کے علاوہ وہ اپنی طرف سے کمپنسیشن دے کے مومن کو معاف کروا سکتا اگر کسی نماز وہ معاف کر سکتا روزے نہیں رکھے یہ بھی معاف کر سکتا یہ اس کے ساتھ ہی معاملہ تیرے جو بندوں کے حقوق ہیں اگر وہ تمہیں معاف کرنے پہ آ جائے تو اپنے پاس سے فدیہ تیرا دے کے اس نے کیا دینا ہے اس کو بھی جنت ہی دینی ہے اپنے پاس سے دیکھ اور وہ بندہ جو اڈا لگا کے کھڑا ہے کہ نہیں جی مجھے اتنی نمازیں چاہیے کیوں چاہیے اسے جنت کے لیے تو جب اللہ نے کیا دیا جا تو بھی جنت میں تو اس نے ختم ہو گیا وہ معاملہ جھگڑا ختم ہو گیا ہر گناہ, ہر گنا ہر گنا اللہ اپنے پاس سے بھی فدیا دے کے تیری دوسری پارٹی کو راضی کر کے تجھے معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے شرک نہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے یعنی عبادت میں کمی بیشی قبول ہے اسے عقیدے میں قبول نہیں ہے لاجاب دیکھتے ہیں کہ قرآن بارش کی طرح نازل ہوا ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں عقیدے پہ تیرہ سال صرف عقیدے کی محنت ہوئی ہے دس سال کو آئے تیرا سال عقیدہ درست کیا ہے مکی سورتیں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی لیکن کیا سکھاتی عقیدہ بنا رہی ہے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ،, اللہ, ہی اللہ اس پہ توقل رکھ لو بے فکر ہو قیامت کے دن وہ جس طرح چاہے گا تیرے ساتھ کرے گا وہاں کوئی نہیں پہنچے گا لہذا توبہ ہر وقت ہر نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے یہ ریم کی درخواست عدل کی ریوی پیٹیشن نہیں ہے ریم کی درخواست تیرے نامہ مال میں ہونی چاہیے قیامت کے دن جب معاملہ اٹھے گا تو جہاں تیرے گناہ ڈسکس ہوں گے وہاں یہ فائل مجھے بھی لگی ہوگی دیکھیں کہیں بھی اپیل دائر کرنے کے لیے ایک مدت ہوتی ہے اس مدت میں آپ اپیل دائر کر سکتے ایک مہینہ چاہے وہ اپیل زیرے سمات نہ آئے دس سال نہ آئے لیکن تیرے پاس اپیل کرنے کے لیے ایک مہینہ ہے ہائی کورٹ میں پڑی رہے توبہ کرنے کے لیے تیرے پاس بڑا لمٹ ٹائم ہے کوئی پتہ نہیں کب یہ بلبلہ پھوٹ جائے تو اپیل کر دے اب قیامت تیرے ہزار سال بعد آتی ہے تیرے سے ایک لاکھ سال بعد آتی ہے وہ جو بھی ہوگا لیکن تیری فائل میں تیری وہ لگی ہوئی ہوگی ابھی اور جہاں وہ اور معاملات آئیں گے وہ بار بار ایک بندہ یہی کہے گا پروتگار مانا سارے گنا میرے لیکن میں نے ایک اور درخواست بھی دی تھی اس پہ بھی غور فرما لیجیے ہونی چاہیے ایک ایسی درخواست جس پہ اللہ سائن کرے تو تیرا سارا معاملہ جو ہے صاف ہو جائے تو توبہ ان دنوں میں یہ جو دس دن ہے دل ہاج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالی کو عبادت زیادہ پسند ہو ان دس دنوں یہ جو ذی الحج کے دس دن جن کی قسم کھائی اللہ نے فضر والناش تو اس میں عبادت توبہ استغفار اور حضور نے فرمایا سب سے بہترین دعا جو میں نے بھی اور میرے سے پہلے نبیوں نے بھی مانگی ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ شریق اللہ لہل ملک والا الحم و ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دعا ہے ان دنوں میں اس کی کسرت رکھیں اور استغار کریں اور یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ نوزل حج کا اس کا تو میں نے ذکر کر دیا کہ دو سال کے گنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاف کر دوں گا دو دو عید کی نماز ہم انشاءاللہ پاکستان میں پڑھیں گے اور پونے سات بجے اردو خطاب شروع ہوگا پونے آٹھ بجے یعنی سات پینتالیس پہ جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ عید کی آج میرا درس ہے مغرب کی نماز کے بعد اسلام ثقافتی مرکز میں انشاءاللہ شاء تقبیرات تشریق ہمارے یہاں بہت کم رواج ہے ہمارے سب کانٹینٹ کے اندر یہ واجب تقبیریں ہیں جس طرح وطر واجب ہیں اور یہ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر یعنی نو ذلحاظ کی فجر سے لے کر تیرہ ذلحظ کی اثر تک پڑھنی ہر نماز کے بعد اپنی جگہ بدلی کیے بغیر اسی حیت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کم از کم تین دفعہ یہ پڑھے امام اگر بھول جائے تو مقتدی پڑھنا شروع کر دے تاکہ امام کو بھی یاد آ جائے مرد زور سے پڑھیں گے عورتیں آستہ پڑھیں گی لیکن یہ واجب ہیں ہمارے یہاں ہی چیز بہت کم ہیں. ہر نماز کے بعد یہ تقبیراتے تشریق ان کو کہتے ہیں جی پہلی ضلحج سے لے کر دس ضلح تک ان یعنی قربانی تک اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو پھر وہ ناخن وغیرہ منڈانا اور بال وغیرہ لینا جو ہے یہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نہیں لیا کرتے تھے باقی کہ اگر کوئی لیتا ہے تو نہ تو یہ مکرو ہے نہ یہ حرام ہے نہ ناجائز ہے لیکن حضور کی سنت یہ ہے کہ آپ کیونکہ قربانی کیا کرتے تھے تو دو کام کرتے تھے ایک تو یہ کہ یہ بال وغیرہ پہلی جہاز سے آپ دس جلات تک اور یہ ہو جاتی تھی مشابعت حاجیوں کی آپ کو پتہ ہے حاجی بھی دس جلاد کو قربانی کرنے کے بعد بال وغیرہ منڈاتے ہیں تو ادھر آدمی جو ہے وہ کرتا ہے تو ان کے ساتھ تھوڑا سی مشابت ہو جاتی ہے آدمی اور یہ محبت ظاہر ہوتی ہے اس جگہ کی دوسری چیز یہ کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھنے جاتے تھے تو کچھ کھا کر نہیں جاتے تھے اور پلٹ کر آ کر اپنی قربانی جو دیتے تھے اس قربانی میں سے یہ جو ہمارے یہاں بک لیجئے کر کے وہ کاٹ کے تھوڑا تھوڑا تو پکا کے اس سے وہ کھایا کرتے تھے اس کو آدھا روزہ کہتے ہیں لوگ تو جس نے تو قربانی دینی وہ تو اسی طرح کرے کہ کچھ بھی کھا کر نہ جائے اور پلٹ آ کے پھر قربانی دے اور اپنی قربانی کر کے جس نے قربانی یہاں نہیں دینی کشمیر میں بھیج دیا ہے کہیں تو اس کے لیے یہ آدھے روزے کی بھی کوئی بات نہیں